بسم اللہ الرحمن الرحیم انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمارا درس جاری ہے الحمد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اللہ کی آیت نمبر تین میں اللہ جل جلال فرماتا ہے اللہوین بلغی بی و یقینیمون صلاء رضخنا ہمفیکون کہ متقین کی بہت ساری صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں عبادتوں میں طاعتوں میں جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر تین میں بھی یہی مضمون ذکر ہوا ہے الوین یوقیما رقنا فکون مومنین کی اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے مال و دولت اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ جل جلال کا ارشاد ہے قل عبادی آمنوا الصلاة وينفقوا من قبل بہ فی وناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اہل ایمان کو دیجئے کل عبادی اللہ دینا آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں یقین تھا کہ وہ نماز قائم کریں وہ رز نہ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں سر چھپ کر اعلانیتن ظاہر کر کے چھپ چھپ کر بھی وہ خیرات کریں اور کھلم کھلا بھی خیرات کریں جیسا کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے اگر آپ صدقات اور خیرات کو کھل کر کرتے ہیں ظاہر کر کے کرتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے دوسرے دیکھیں گے ان کو بھی ترغیب ہوگی ان کو بھی شوق ہوگا کہ حاجی صاحب نے اتنی بڑی خیرات کی ہے حاجی صاحب نے اتنا بڑا صدقہ کیا ہے تو میں بھی کروں وہ ان تخواقرا فہ و خیر القم اور اگر آپ صدقہ چھپا کر کرتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یعنی بشرطے کہ انسان کی نیت صاف ہو صدقہ چھپ کر کرنے میں اور ظاہر کر کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس ریاکاری سے ڈرنا چاہیے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو شہرت مقصد نہ ہو کہ فلان نے تو دس گائیں کاٹی ہیں فلان نے تو دس کروڑ روپے دیے ہیں یہ باتیں نہ ہو یعنی یہ نیت نہ ہو کہ میری شہرت ہو یہ نیت نہ ہو کہ میرا نام ہو جائے میرا نام بن جائے من قبل منقبل ولا خلال اور یہ صدقہ چھپ کر ہو یا کھل کر ہو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو جس دن کوئی تجارت بھی نہیں ہوگی کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی تجارت ہوگی تو پیسے آتے ہیں دوستی ہو بھی تو تعلقات کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں قیامت کے دن یہ باتیں نہیں ہوں گی اس لیے دنیا ہی میں صدقہ کر لو دنیا ہی میں خیرات کر لو دنیا ہی میں اللہ کو راضی کر لو اس لیے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی نہ کاروبار ہوگا نہ ہی دوستی اور تعلقات فائدہ مند ہوں گے آپ نے دنیا میں کچھ خرچ کیا ہوگا اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالی قیامت میں دیں گے اللہ اکبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں بھی اسی قسم کا بیان موجود ہے لئی سا علیہ کا ہدا ہوں اللہ یہدی من یشا لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ولا کن اللہ یہدی دی معیشہ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جسے چاہے ہدایت دے وما تنفکن فلی انف سکوم اور جو کچھ بھی آپ اچھا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں حلال مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے آپ کے اپنے فائدے کے لیے اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ من خیری فعل کم اور جو کچھ بھی آپ مال میں سے اچھی چیزوں میں سے اللہ کے رحم میں خرچ کرتے ہیں یو وف اس کا بدلہ آپ کو پورا پورا دیا جائے گا وہ ان تم اور آپ لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی آپ کو بدلہ دینے میں کمی نہیں کی جائے گی سورہ عل عمران کی آیت نمبر بانوے میں اللہ جل جلال ارشاد فرماتا ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنا لرا تنفک مما تحبون آپ لوگ ہرگز نیکی حاصل نہیں کر پائیں گے حتیٰ کہ ان چیزوں میں سے خرچ کریں جو آپ کو پسند ہے لوگ پرانے کپڑے غریبوں کو دے دیتے ہیں اور اس پر بھی بہت اطراتے ہیں کہ ہم نے بڑی خیرات کی اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں بھی ثواب ملتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہے آپ کو ایک چیز زیادہ محبوب ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں اسی پر آپ فدائیوں کو تصور کر سکتے ہیں جو کہ انسان کے پاس جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے یعنی جان اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ مالدار لوگ جو کہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا شیخ انور عولقی شہید رحمہ اللہ تعالی یمن کے بہت بڑے جہاد کے دائی گزرے ہیں امریکی ڈرون حملے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ایک بار جب کے لوگوں نے مجاہدین اور شہدہ کے بچوں کو پرانے کپڑے دیے گئے تو بہت ہی رو رو کر بیان کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی عزت آپ کا ایمان آپ کا نظریہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا سب کچھ محفوظ کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اشاعت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ان کے والدوں نے ان بچوں کے ابوؤں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے آپ کے عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور آج آپ ان کو پرانے کپڑے دیتے ہیں جبکہ کہ آپ کے بچے عید کے دن نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے آپ صدقہ تو کر رہے ہیں لیکن جان چھڑانے کی صورت میں نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے بچے آپ کی بچیاں تو نئے نئے کپڑوں میں ہوں عید کی خوشیاں منا رہے ہوں اور وہ بچے جن کے باپ شہید ہو گئے ہیں جن کا کوئی کفیل نہیں رہا کوئی سرپرس نہیں رہا وہ عید کے دن بھی پرانے پرانے کپڑوں میں باہر نکلیں تو یہ شرم کی بات ہے یا نہیں یہ امت کے لیے شرم کی بات ہے امت کے لیے مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے. کہ وہ لوگ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان تک قربان کر ڈالی آپ ان کے بچوں کو پرانے کپڑے دیتے ہیں اور اللہ تعالی سے بہت زیادہ اجر کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ جل جلال صاف سترے الفاظ میں یہاں فرما رہے ہیں لن تنال البراہ تا تنفکو مما توحبون اعلیٰ درجے کی نیکی اعلی درجے کا ثواب آپ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں لن ہرگز کا لفظ استعمال ہوا ہے اعلی درجے کی نیکی سو فیصد ثواب آپ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ چیز خرچ نہ کریں جو آپ کو پسند ہے وما تنفقوا من فَإِنَّ ان اللہ ع اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی کو اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ سے سودا کرتے وقت اللہ تعالی کے ساتھ کاروبار کرتے وقت بہت ہی زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو ایک روپیہ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ کاروبار ہے آپ کا اتنے عظیم رب کے ساتھ اتنی عظیم ذات کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیں گے وہ مجھے معلوم ہے تو صرف جان چھڑانے والی بات نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو جتنی نیت آپ کی آلہ ہوگی اتنا ثواب اللہ کی طرف سے اعلی ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ